اللهم صل وسلم يا محمد وعلى اله وصحبه تسليما صل الله على النبي من مثواه واكرمه صلى الله عليه وسلم سلام سلام عليك الله الصلاه والسلام على النبي الله الصلاه والسلام عليك الصلاة والسلام ہمارے خیال محنت سلیم ہم دوسرا یہ جناب اللہ جو کہ سن کا پانچ چھوٹا مہینے اس کی بائیس تالیس خلیف اکبل سے ابنا صدیق یوم وفات اور ہم اہل سنت عقیدہ اور صحیح لقیدہ اپنے عظیم مفلموں کا یوم وفات مناتے ہیں یہ جی ہمارے اخلاق اور ہمارے عکاب الدین کا معمول رہا ہے اور بات بھی معمول ہے اور حقیقت پر مبنی ہے جو قوم اپنے محسنوں کو یاد نہیں رکھتی وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہمارے نقاب اور ہمارے بزرگان دین ہمارے علماء اور ہمارے صلیح اپنے عظیم محسنوں کی یاد اور ان کے کارناموں سے آنے والی نسلوں کو روس شناس کرانے کے لیے اور خود بھی ان کی عظیم خدمات اور ان کے عظیم کارناموں سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ان کی یاد مناتی رہی ہے اور ان کے کارناموں سے ان کی سیرت سے اپنی زندگی سنوارنے کے لیے ان کا ذکر کسی نہ کسی انداز میں ان کی جانب سے ہوتا رہا ہے حضرت سے ادنا صدیق ارب رضی اللہ تعالیٰ وہ عظیم شخصیت کی کہ ان کے اسلام لانے سے اور ان کے اسلام میں داخل ہونے سے اسلام کو بڑی تقویت اور اسلام کو بڑی قوت کرتا ہے قدرت سے ان سدی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو بڑے سلیم الفطرت بڑے سلیم وتب اس بات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کیسے نیک سیرت تھے کیسے خوبیوں کے مالک تھے کہ ابھی اسلام نہیں لائے اسلام سے پہلے جو دور ہے اسے دور جاحلیت کہا جاتا ہے یہ ایسا دور ہے کہ جس میں برائی سے دور رہنا بہت ہی سعادت کی بات ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہو زمانۂ جاہلیت میں بھی وہ برائیاں جو کہ عام تھی جن کو برائیاں نہیں سمجھا جاتا تھا بلکہ ان برائیوں کا ارتقاب کر کر ان پر فخر کیا جاتا تھا کون نہیں جانتا کہ زمانۂ جاہلیت میں قبل اسلام جو زمانہ ہے جو یہ دور ہے ان تمام برائیوں سے بالکل محفوظ اور پاک کبھی آپ نے بت پرستی نہیں بت پرستی سے انتہائی نفرت فرماتے تھے کبھی شراب کے قریب نہیں گئے صحت اور دوسری کتابوں میں حضرت سیم نصل جی کے بر ضلع الراموں کی یہ خوبی ان الفاظ کے ساتھ بیان کی گئی بلقت فرما کو صرف القمر حالانت نے جا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عمل نے دور جاحلیت میں اپنے اوپر شراب تک حرام کر رکھی تھی جی کبھی شراب نوشی نہیں فرمائی اور پھر یہ کہ سرکاری طور پر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو ان کی رفاقت ہے اور ان کی جو قربت ہے یہی نہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ, علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد حضرت صدی رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام جانے کے بعد حضور سے دوستی اور حکومت اور محبت ہوئی نہیں بلکہ اس سے کہیں پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی ہوئی؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عمر میں دو برس چھوٹے اور اس وقت آپ جب کہ شریف اٹھارہ برس کی تھی تو تجارت کے برس سے بول کے شام پیچھے گئے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ متاثر سفر کیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلم کے عمر شریف بیس برس کی تھی کہ شام کے سفر پر ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا جہاں جب پہنچے تو ایک پیری کا طرح اس کے شائے تلے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام کی مدد سے قیام پذیر ہوئے اور حضرت و بغیر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو قریب میں ایک راہب تھا اس کے پاس اس گفت و سنیل کی تشریف لے گئے اس راہب نے حضرت سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کہا یہ درخت کے نیچے کون نوجوان تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ یہ عبداللہ ابن مختلف کے ساتھ زادے ہیں تو صاحب نے یہ کہا کہ یہ عن اعلان و فرمانے والے ہیں اور اس لیے کہ حضرت سے اتنا عیسہ علی نبی نواصلاۃ السلام کے بعد سے اب تک اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھا اور ہمارے کتب میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ ان کے بعد اگر اس طرف کے نیچے کوئی بیٹھے گا تو وہ نبی آبر سما ہوگی تو یہ عن قریب اعلان روت فرمانے والے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا تو آپ کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور بھی بڑھ گئی اور پھر عالم یہ ہو گیا کہ کسی وقت اور کوئی بھی جو ہے کہ سفر کا جو ہے وہ عالم ہو یا ادر کا آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کبھی جدا نہیں ہوتے تھے اور اس کے منتظر تھے کہ کب جو ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلان رکوبت فرمائیں اور یہ آپ کے دل میں داخل ہوں اسی طرح سے سفر تجارت پب تھے کہ باپ دیکھا کہ جیسا کہ چاند اور سورج آسمان سے اتر کر آ کر ان کی گود میں آ گئے اور ہر طرف روشنی پھیلتی جب اٹھے تو خواب کی تعبیر پوچھی خواب کی تعبیر بتلائیے خواب کی تعبیر سن کر فوراً مکس مقدمہ تشریح لے آئے اور اپنے گھر آ کر گھر والوں سے پوچھا کہ کیا کوئی خاص بات رونما ہوئی ہے تو گھر والوں نے بتلایا کہ ہاں ایک بات جو سننے میں آئی ہے کہ عبداللہ کے بیٹے اور عبد المطرف کے پوتے نے ایک نئے دین کا اعلان کیا ہے یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان غبت فرما دی اور عصائے قریش آپ کے یہاں آئے ہوئے تھے ان سے گفت و شنید کرنے کے بعد سو رن سرکار ظالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور آپ سے گفتگو کی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعوت دی دعوت توحید دی تو حضرت سیدنہ صدیق صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عرق کی حضور آپ نے اعلان محبوبت فرمایا اور نبی کے لیے کوئی نہ کوئی موجرہ ہوتا ہے تو آپ کوئی موجرہ ظاہر فرمائیں تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو شام میں تم خواب دیکھ کر آ رہے ہو وہی وہ میرا موجرہ ہے حالانکہ حضرت احبوبک صدیق نے کوئی عرض نہیں کیا کوئی بدلایا نہیں تھا کہ میں نے اس طرح سے خواب دیکھا ہے لیکن یہاں جو ہے مکت المکرمہ میں سرکار ہے عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ تم نے شام میں جو خواب دیکھا ہے اور اس کی جو تعبیر غاہب سے دریافت کی ہے وہ وہ وہی میرا محرا ہے یہ سنتے کے ہی ہم حضرت سکنیک پر صلی اللہ تعالیٰ کو حلقہ بغوش اسلام ہو گئے اور پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح سے پھر جو ہے اسلام کی تقویت کا باعث بنے اور کیسے جو ہے اسلام کے قدم کو قوت عطا کی ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کس کس حیثیت سے اور کس کس طرح سے سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ کیا ہے یہ دور انتہائی نازک دور تھا مسلمانوں کے لیے انتہائی جو ہے یعنی آزمائش کا دور تھا مٹھی بھر حضرات اسلام لائے تھے جس میں چند مرد حضرات تھے اور کچھ جو ہے خواتین تھیں ان سے تو کفار و مشرقین کو کوئی کھٹا نہیں تھا لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عمر اسلام ہو گئے تھے تو ان کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے بہت جو تکلیف پہنچی اور یہی وجہ تھی کہ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پر کس قدر مظالم اٹھائے گئے ہیں کہ اگر آج ان کو پڑھا جائے تو جسم پر لفظہ تاری ہو جاتا ہے کہ ایسی ایسی عذیتیں ایسی ایسی تکاری ایک مرتبہ حضرت سیدن صدیقہ پر رضی اللہ تعالیٰ حضور کیا رسول اللہ کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے کیا آپ سچے نہیں ہیں تو پھر ہم جب سچے ہیں تو پھر اس طرح سے چھپ کر کیوں عبادت کر رہے ہیں ہم جو ہیں یہ دین, دین اسلام کے پیر وکار ہیں ہمارا دین سچا ہے ہمارا مذہب سچا ہے تو اس طرح سے ہم چھپ کر عبادت نہیں کریں گے سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابھی ہم مٹھی بھر لوگ ہیں ابھی اسلام اتنا مضبوط نہیں ہوا ہے اور ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ ہم اس طرح سے بربھلا کھل کر جو وہ عبادت اراہی انجام دیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے نہ رہا گیا مکہ المقرمہ میں پہنچے اور ابھی جو تقریر کرنا ہی چاہتے تھے کہ قریشیوں نے حضرت سدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پر حملہ کر دیا اور اس قدر زدو کیا کہ وہ اپنے گمان کے مطابق حضرت سدنا صدیق غربر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مردہ چھوڑ کر چلے گئے جب حضرت سدنا صدیق غربر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا تو سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا اور ایک وقت تو وہ بھی آیا کہ جب حرم شریف میں خانہ کعبہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حملہ کیا گیا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عملت اور قوت ایمانی کے بارے میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا وقت تھا کہ ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان بے دینوں کے حملے سے محفوظ رکھیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی تھی کہ ہم میں سے وہ آگے بڑھے اور سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے دینوں کفار فاروق شقین کے حملے سے بچایا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر اس قدر شدید زخمی ہوئے کہ آپ کو بمشکل جو ہے گھر پہنچائے گا اور جب گھر پہنچے ہیں تو آپ کو ہوش نہیں اس واقعے سے فضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے تعلق اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا اظہار ہوتا ہے اس قدر شدید زخمی ہیں اور آپ کے والد والدہ آپ کے پاس تشریف لاتی ہیں اور خیریت دریافت کرتی ہیں تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اپنی کوئی مطلق پرواہ نہیں کرتے اپنے بارے میں کچھ نہیں فرماتے فوراً والدہ صاحبہ سے فرماتے ہیں کہ بدلاؤ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے ہیں یہ سن کر حضرت اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ حیرت کرتی ہیں کہ اپنے بارے میں کوئی جملہ اور کلمہ نہیں کہتے اپنی خیریت کا کو ظاہر نہیں کرتے اور اپنے نبی کے بارے میں اس قدر پریشان جہاں تک کہ آپ کے والد ماجد حضرت عثمان ابو بحاقہ بھی تشریف لاتے ہیں وہ بھی خیریت دریافت کرتے ہیں ان کو بھی یہی ہے جواب دیتے ہیں ان سے بھی یہی سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ سرکارِ تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں اسی اسلحہ میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ خانوں کی بہن امیر تشریف لاتی ہیں اور وہ آ کر بدلاتی ہیں کہ ابھی میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خیریت درج کر کر آ رہی ہوں اور اس وقت سبکارِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلم حضرت کمی میں داری کے یہاں آرام فرما تو دل کو سکون ہوا لیکن اسی موقع پر یہ فرماتے ہیں کہ میں مجھے اس وقت تک اطمینان نہیں ہو سکتا ہے مجھے اس وقت تک سکون حاصل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں خود اپنی آنکھوں سے سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہ دیکھوں یہ ہے وابستگی اور یہ ہے دوستی اور پھر آپ دیکھیے کہ کیسی نفاقت ہے کیسی دوستی ہے کیسی محبت ہے کہ آپ کو جو مسند خلافت پر یعنی آپ کو خلیفہ اول ہونے کا جو شرف حاصل ہوا ہے یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اگرچہ سراحت کے ساتھ یہ نہیں اشار فرمایا اور اپنی حیات ظاہری میں آپ نے کسی کا نام نہیں لیا لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اور اپنے بیل اور اپنے عمل سے ضرور حضرت سدنا صدیق اکبر ربی اللہ تعالیٰ عملی خلافت کی طرف اشارہ پر متعدد آیات میں کہ جو حضرت سدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عل کے استحکام خلافت کی جو ہے وہ جو ہے بین دلیل اور حضرت سدنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضل و کمالات اور ان کے اوساق جس قدر قرآن کریم کی آیات میں بیان ہوئے اور جس قدر قرآن کریم کی آیتیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی سے متعلق ہیں اتنی آیات کسی اور صحابی کے بارے میں نہیں ہے یہ بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقام ہے اور ایسا منفرد مقام ہے اور یہ آپ کی ایسی ممتاز حیثیت ہے کہ جس میں کوئی اور دوسرا جو ہے شریک نہیں ہے سب سے پہلی بات یہ کہ دیکھیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے کا وابستگی کریم کیسا جو ہے کھلے الفاظ میں احاط فرماتا ہے اسانیت نئی ار گما بات از یقول یہ غار سور میں دو, دو اور دوسرے میں دو میں کہ ان دو میں سے دوسرا یہ کہتا ہے کہ یقول حسن کہ اپنے دوست سے اپنے صاحب سے اپنے ساتھی سے, سے, سے یہ فرما رہا ہے کہ لا تحظنانا کہ کوئی اسلم اور فکر مت کرو اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے تو جی یہ محیط اور یہ نفاقت اور یہ صحبت حضرت سدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ہے کہ ہمارے دور میں اس بار میں ساتھی اور دوسرا کام تھا وہ حضرت سدنا صدیق اکبر برب تھے کہ جو ایسے موقع پر سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ہوئے ہیں اپنا گھر اپنا باپ اپنا اہل و اپنا مارک اور اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر حد حض حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حجرت کر رہے ہیں یہ کتنا بڑا شرف و مجد ہے یہ کتنا بڑا کمال ہے کہ ایسے موقع پر کہ جہاں خطرات کا مقابلہ ہے ہر طرف خطرات ہی خطرات ہیں لیکن تمام کو جو ہے خاطر میں نہ لاتے ہوئے رات کے وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سفر ہجرت میں نکل جانا یہ دل اور جگر کا کام ہے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے یہ بہت بڑا کمال ہے کہ جس کی گواہی قرآن کریم لے رہا ہے اور پھر یہ دیکھیے کہ حضرت سیدنا صدی اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اگر ایک طرف اس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے اس وقت جب کہ اسلام کی انتہائی قریب اور بے بر کو بات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف اگر اپنی جان سے جو ہے دین اسلام کی خدمت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں تو دوسری طرف حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال خرچ کر کر کس طرح سے اسلام کو تبیعت اور کس طرح جو ہے اسلام کو مضبوطی پر وہ پہنچا رہے ہیں یہ قرآن کریم کا اعلان ہے کہ اللہ ان سبون عمالہ بلّ النحال فل المبالہ کہ بولو کہ جو اللہ کی راہ میں پوشیدہ طور پر اور خفیہ طور پر اعلانیہ طور پر اور جو ہے مفق اور رکھ کر اپنا مال خرچ کرتے ہیں یہ حضرت سدنا صدیقی اللہ تعالیٰ جب اسلام لائے تو اس دور میں چالیس ہزار پھر و تناب یہ کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی ہے ایسے وقت میں حضرت سدنا سی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا یہ سارا سرمایہ اسلام کے لیے وقت کیا ہوا تھا اگر ایک طرف اس طرح سے خرچ کر رہے تھے تو دوسری طرف وہ غریب اور وہ ناتماں لوگ کہ جو اسلام لا چکے تھے اور اسلام لانے کے جرم میں طرح طرح کے مطالبہ ڈھا رہے تھے اسلام کے مؤثر اقبل حضرت سیدنا فی الحال رضی اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں کہ یہ کیسے صحابی ہیں اور کیسے ہیں یہ شخصیت کے حامل ہیں یہ اعزاز انہیں کو حاصل ہے کہ سب سے پہلے سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسجد کے موازن مقرر ہوئے ہیں یہ وہ ہیں کہ جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہو کہ مال سے خریدے ہوئے آزاد کیے ہوئے اس یہی وجہ تھی کہ حضرت سیدنا عمر بن رضی اللہ تعالیٰ عمر فرماتے ہیں کہ جب حضرت بلال امشی کو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے خرید کر آزاد کیا تو حضرت عمر یہ قول اٹھے کہ ابو بکری سیدہ و آ کہ ابو بکر ہمارے سردار ہیں ہمارے رئیس ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار کو خرید کر آزاد کیا ہے یہی نہیں ایک ایک حضرت بلال ہی نہیں بلکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے غریب نواز نے نہ جانے اتنے ایسے لوگوں کو جو ہے خرید کا ادا دیا حضرت ابو فقیہ کے جو کہ صفوان ابن امیہ کے غلام تھے اور عرب کی مشہور بات ہے اور اب کہ وہاں ایسی شدید گرمی پڑتی ہے کہ جناب جب بھوک کی تپش ہوتی ہے تو سبین جو ہے وہ تباہ بن جاتی ہے ایسے تبتے ہوئے ریت پر حضرت ابو فقیہ کو صفوان صفان چینے کے پل بٹا دیا کرتا تھا اور ایک سخت قسم کی بڑی چٹان ان کے ان کی کمر پر رکھ دی جاتی تھی اور ان کو اس طرح ستایا جاتا تھا لیکن حضرت ابو فقیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سے جو ہے اسلام پر مضبوطی اور تھی اور سختی سے جو ہے وہ رہتے تھے حضرت جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا فریق کر آزاد کر دیا اسی طرح سے اور یعنی حضرات کو آزاد کیا ہے ان میں خواتین بھی شامل ہیں حضرت سنہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ابھی مرد با اسلام نہیں ہوئے تھے کہ ان کے پاس دو جو دو طزے تھیں دو باندیاں تھیں سنہرا اور زبینہ یہ بھی حضرت سیدنہ صدیق اب رضی اللہ تعالیٰ عل کی خرید کردہ اور آزاد کرتا ہیں اور یہ بھی ان کا یہ بہت بڑا فخر ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے مشرف پر اسلام ہوئی اور حضرت عمر بن سطح رضی اللہ تعالیٰ عباد میں اسلام لائے حضرت ام ابد اور حضرت نادیہ یہ بھی دو خریدہ ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی خرید کردہ اور آزاد کرتا ہیں جب اس طرح سے حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال سے خرید خرید کر ان حضرات کو آزاد کیا تو آپ کے والد ماجد جو ابھی مشرف با اسلام نہیں ہوئے تھے حضرت عثمان ابو محافہ وہ آئے اور حضرت ابوبکر سے جو ہے فرمانے لگے کہ یہ تم کیوں اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہو اپنا سرمایہ کیوں جو ہے تم ختم کر رہے ہو اور تمہیں اگر کچھ خرید کر آزاد ہی کرنا ہے کڑیل قسم کے نوجوان خرید کر آزاد کرو تو کل تمہیں وقت پڑھنے پر تمہیں کام آئیں گے یہ ضریف اور ناتما اور یہ خواتین جن کو تم آزاد کر رہے ہو یہ تمہارا کیا ساتھ دیں گے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سے یہ عرض کی کہ ابا حضور یہ میں جو کچھ سرمایہ خرچ کر کر ان کو آزاد کر رہا ہوں یہ میں اپنی ذاتی اغراض کے لیے نہیں بلکہ دین اسلام کی تقویت کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہے میرا اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے دیکھیے قرآن کریم نے حضرت صدیق صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس انفاق افی سبیل اللہ کی کیسے تعریف فرمائی ہے یہاں تک کہ کفار و مشرقینوں اور بے نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضرت ابو بکر پر ان لوگوں میں سے کسی کا احسان خاص طور پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ حضرت بلال حبشی نے ابو بکر پر کوئی احسان کیا تھا ابو بکر اس کا بدلہ چکانے کے لیے جو انہوں نے خرید کر ان کو آزاد کیا ہے تو اللہ رب العزت نے ان پیدینوں کی تربیت فرماتے ہوئے فرمایا وما لأحد منده کہ حضرت ابو بکر پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ وہ کسی کا احسان چکانے کے لیے اپنا مال خرچ کریں وہ تو اپنا مال اس لیے خرچ کر رہے ہیں تاکہ ان کو رضائے الٰہی حاصل ہو جائے اور ان قریب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اتنا طاقع فرمائے گا اور اللہ رب العزت تم سے رات ہو جائے گا تو یہ ہے حضرت سبقت اور پہل کیسی کیسی حضرت ابو بکر صدیق نے کی اور وہ اولیات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے کی نے کی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمار کی جاتی سب سے پہلا اول کارنامہ اور سب سے پہلی اول سبقت یہ ہے حضرت ابوبکر کی کہ وہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے اور سب سے پہلا کارنامہ ان کا یہ کہ سب سے پہلے وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے قرآن کریم کو متّن فرمایا اور پہلے وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے قرآن کریم کا نام مصحف رکھا اور سب سے پہلے وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے اسلام میں سب سے پہلی مسجد کی تعمیر کی سب سے پہلی مسجد حضرت حرم صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائی اور سب سے پہلے وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے یعنی اپنے والد کے زمانے میں مسند ثلافت پر جلوہ گری کی سب سے پہلے آپ مسند خلافت پر متمقن ہوئے اور کل راشدہ میں سب سے پہلے سلیف راشد ہیں اور ان کی اولیات کیا, کیا کیا ہیں وہ تو اس قدر ہیں کہ اگر شمار کیا جائے تو حضرت سدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر حیثیت سے فوقیت لیتے چلے جاتے ہیں اور یہ حضرت سدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مرتبہ ہے وہ وہ مقام ہے کہ جس میں دوسرا جو ہے وہ شامل نہیں اور نہ ہو سکتا ہے اور یہ یہ دیکھیے کہ اگر زندگی میں یعنی آپ دیکھیں کہ حضرت سیدنا سندی گربر صی اللہ تعالیٰوں کی رفاقت اور معیت اور صحبت زندگی میں تو ظاہری زندگی میں تو ہر مقام کو نظر آتی ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں حیاتِ ظاہرے کے بعد بھی اگر آپ رفاقت اور مائیت دیکھیں تو اب بھی جو ہے وہ رفاقت اور مائیت جو ہے ختم نہیں ہوئی ہے بلکہ تا جنت یعنی ضول جنت تک کی رفاقت جو وہ ساتھ رہے گی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شا فرما موقع پر کہ حضرت شبرعیل میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے جو ہے جنت کا وہ دروازہ دکھلایا کہ جس سے میری امت داخل ہوگی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ رہوں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرض کرنے پر حضور نے کیا جواب دیا وہ بھی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عن کی اولت میں سے ہے فرمایا کہ اے ابو بکر کیا تم میری امت میں وہ پہلے شخص ہو کہ جو سب سے پہلے دن میرے بعد جنت پہ داتل ہو یہ بھی اولیت ہے یہ بھی شفقت ہے تو حضرت سیکھنا صدیق پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ان کے کمال ہوں گے اور صاف تو وہ ہیں کہ قرآن ناطق ہے احادیث ناطق ہیں انشاءاللہ باقی باتیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ انہوں نے کیا خدمات انجام دی کس طرح سے انجام دی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اپنی حیات ظاہری میں حضرت سدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی ان خدمات کو کن الفاظ سے تاز تحسین دی ہے وہ انشاءاللہ آئندہ اللہ آئندہ جمعی معلوم کروں گا آپ کو داوانہ